آپ نے تقریب کی تعریف صحیح نہیں کی اس لیے تقریب کی تعریف کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سنے تو صحیح ہے صحیح ہے کیوں نہیں ہے آپ نے سوال کیا سنے تو نہیں جب تک آپ کو تکلیف کی تعریف نہیں آتی اور تکلیف کی پر ہی ہمارا اختلاف ہے تو جب تک کی نہیں ہو جائے گی تو, تو, کرنی ہے تو, یہ. اب اور تو جاتا ہے یہ ہمارے پاس کتاب و تعلیمات کی ہے ہمارے پاس تکلیم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 ممانع ممنوع نہیں ہوت الشریعہ تقلید ہے کسی کی بات ماننا تو اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ شریعت میں ممنوع ہے کسی طریقے سے ارض الا عالم کا را الى الارض یہ فیت کی کتاب ہے صبر کو تیز تھا لہذا اپ اجماع کر لیں اب کہتے ہیں لا تقلید الا تحقيق کہتے ہیں انما هو قبول ما قاله قائل دون النبي نے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 کا اس لیے یہ گمراہی کا خطرناک فتوا ہے بلکہ کئی آپ کے داود بدن دوسرے ان پر بھی کا ختو لگے گا جو کہتے ہیں کہ تکلیف کو ہم بھی مانتے ہیں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 اب یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بیان کرتے ہیں جب آپ کی بات نہیں مانتے ہماری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 کہ کسی سے جا کر مسئلہ پوچھ لینا یہ تقلید ہے وہ دلید اللہ کر ہے یہ تقلید ہے اب یہ ہلکی اور شاکی دونوں دو کہتے ہیں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 مجھ نے مجھ مجتحد کی تکلید کرنی ہے یہ تکلیف شریف طور پر نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ناجائز ہے قرآن پاک اس کی خود تعلیم دیتا ہے پہلی <-kum> <تص> <تص> <toi> بات یہ آ رہی ہے اللہ ابی اللہ کی اطاعت کرو دوسری بات آ رہی ہے وا وا الرسول رسول پاک کی اطاعت کرو تیسری بات آ رہی ہے